خلافت ملوکیت ارستو یعنی ارسٹاٹل اپنے زمانے کے یونانی بادشاہ الیگزینڈر دا گریٹ کا استاد تھا ارستو کا نظریہ تھا یونان میں آئیڈیل حکومت قائم کرنا اس کے لیے اس نے نوجوان الیگزینڈر کی تربیت کرنے کی کوشش کی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 خلافت کی اصطلاح اسلام میں افراد انسانی کی آزادی کو بتاتی ہے نہ کہ معیاری سیاسی نظام کو قرآن کے مطابق انسان کو خلیفہ ب آزاد مخلوق بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دکھایا دیکھا جائے کہ انسان اپنی آزادی کا عملی استعمال کس طرح کرتا ہے كَيْفَ تَعْمَلُونَ سورہ دس آیت چودہ یعنی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو قرآن میں ال الازم انبیاء کا حوالہ دیا گیا ہے بحوالہ سورت الاحقاف یعنی سورج چھیالیس آیت پینتیس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 کی طرح انزار و تفشیر تھا بحالا بحالا سورت النسا آیت چار ایک سو پینسٹھ اور آیت 25 سورت پچیس الفرقان آیت چھپن نہ کہ معیاری معنوں میں کسی سیاسی نظام کا قیام